بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ و رحمۃ وحمد مطلب مجھے تمام خران گرام سے آپ ہی سلامت ہیں باقی تمام سامع سامعین اور ساتھی مکتب میردانیہ شہد کوئٹہ کو بھی سلامت کرتے قرآن گرامی اور کچھ دن جو ہے طبیعت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اور فرصت بھی تھوڑی سی کمی تھی چند دن درخت نہیں دیکھ سکا فکلافت کا جس کا معذرت خواہ ہوں اور آج فکلافت باور جہاد کا درخت نمبر سات آپ لوگ مبارکانہ میں پہنچا رہا ہوں سفر نمبر ایک سو ترپن اور دوسرے پیراگراف سے ہیں جہاد اکبر جہاد اظہار کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی تو پیرگرام دگ کا شروع جہاد اکبر کے مرشت منشت اور, اور استاد کے حوالے سے ہیں تو شاہ اللہ رحمت ہیں وہ جہاد اکبر بھارت جہاد اکبر جو شیطان اور نفس کے مقابلے میں لڑی جاتی ہے کی جاتی ہے اور جس میں جس میں ایک منشید کی سرپرستی میں ہاں جی اور مجاہدہ کی عبادت مخصوص عبادتوں کے ذریعے سے چلکا شعارا اور ذکر و فکر کے ذریعے سے مراقبات طرح سے روحانی اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات تک پہنچانے کے لیے جو جس کے کی ضرورت شاست فرماتے ہیں عمل جہاد اکبر بھارت جہاد اکبر جو ہاں جی مرشت کے سرپرستی میں کی ہی جاتی ہیں اور شیطان و نفس کے ساتھ کی جانے والی جہاد ہے اس کے بارے میں فرماتے آیا یہ اس کے لیے مشید کی ضرورت کہاں تک ہے فرماتے ہیں فلا یا جو جہاد اکبر جیش نہیں ہیں اللہ فی حضرت منشن مگر ایک مرشد کی موجودگی میں مرشد ایک ہونا ضروری ہے طریقت میں ہاں جی استاد جو ہے مرشد جو ہے یہ ترکت کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے یہ فی اللہ کے بعد بقاب اللہ کے منزل پر پہنچیے یہ حسی شریعت طریقت حقیقت تمام ان روحانی مقامات پہ اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا اور اجازت یافتہ سے ہوتا ہے اپنے استاد کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تو شریف ہیں جہاد اکبر جائز نہیں ہے اللہ فی حضرت مرشد مگر ایک معیشید کی حضوری میں اور موجودگی میں لہذا تو شاسی نے صاف یہی فیصلہ واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے ہاں جی امن اتحاد فرماتے ہیں لہذا جو شخص عمن جو شاہ عید تغ مرتکب ہو جائے مجاہدہ مجاہدے کا شیطان نفس کے ساتھ جو مصروف تصوف کے بزروں کی میں ایک جہاد کی جاتی ہے سے عبادتوں کا تو طرقہ ہے اور جس سے نوروخ نفس جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات روحانی پہنچ جاتی ہیں تو باہر جو شاہ مرتکب مجاہدہ کا جہاد اخبار کے بلا الشرین کسی مرشید کے بغیر تو کیا ہوگا خود اپنے طرف سے کرنے لگ جائیں یا جو شاید مرشد نہیں ہیں ہاں جھوٹے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مرشد کا نام دے کر ہاں جی تصویراتی لوگ ہیں جنات قابو کیے ہوئے ہیں اور خود کو مرشد کا نام دے کر لوگوں کو ہاں جی مرشد کے نام پہ رہنمائی کا کی کوشش کرتے ہیں تو واقعی میں جب مرشد نہ ہو تو یہی نجیہ وہ جو سیاست فرما رہے ہیں منیر ومنطبات جو شاد مرت کی ہو جائے مجاہدے کا آجاد اقبال کے بلا مرشد ایک مرشد کی اجازت کے بغیر ایک مرشد کی سرپرستی کے بغیر تو فاقت بے شک ضلع یہ شاعر گمراہ ہو گیا وہ لغت میں غوا کا معنیٰ ہلاکت مانا کے۔ ہے غزل اللہ واغ یہاں بٹک یہ تجمہ لکھا میں نے دیکھا تو ہلاک ہو گیا کمرہ ہو گیا اور ہلاک ہو گیا اور راستے سے بٹک گیا یہ تجمہ کیا ہے تو آزاد کہ یہ جہاد اکبر جو ہے جو مخصوص ایک تو شریعت کے ظاہری احکامات پر عمل کرنے نماز پڑھنے اور روزہ رہنے واجبات شریعت کے جو واجبات تھے اصل دین تو یہ ہے یعنی شریعت میں جن کو واجب کرا دیں اس پر سختی سے عمل کریں جن کو حرام کرا دے ان سے سختی سے بجنا اصل دین یہ جو ہے کے اصل جان اور روح اور بنیاد یہ دو چیزیں ہیں پھر اس سے اوپر کا سٹیج مصعبات پہ جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنا نوافلات پہ جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنا مکروہات اور کراہت والی چیزوں سے جتنا ہو سکے اجتناب کرنے کا سننا یہ دوسرا معنوی سٹیج ہے اور یہ شاہراہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ قرآن سنت علیہ میں واضح ہے سب کے لیے ہے ہاں اور سے اوبر کے جو اعلیٰ سے آلہ سے سٹیز میں جانے کے لیے کوئی یہ جو ہے نان اسٹاپ ایک سفر ہے جو ہاں جی, چونکہ اللہ کی طرح یہ سفر اللہ کی معرفت کی طرف جانے والے ایک سفر ہے ہاں جی تو ترکت میں اصل مقصد اللہ کی معرفت اور بندے کی اپنی ہاں معرفت ہے اور اللہ کی سچی بندگی ہے ہاں جی, ہر قسم کے شرکس ہے اپنے آپ کو پاک کر کے اخلاص کے اعلیٰ مقامات پر فائس اور اللہ کی بندگی کرنا ہے تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے جو ہے سے نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے مرشد کی شرط آپ نے پہلے پڑھ لیا اعلیٰ سے اعلیٰ شرائط اور دوسرے درجے کی شرائط تو شاست فرماتے ہیں جو شاط مجاہدہ کرے مرتکب ہو جائے مجاہدہ کا بلا مرشد کے وغیرہ فقر ظول نہ تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا اور ہلاک ہو گیا تو اس وجہ سے اذین گرمی ہمارے جو سفیون و بادشاہ کے جو علماء کرام واپیر کے ساتھ ہیں ہم سب کا یہی ہے بھئی جو ہے آپ آو فک الآواد ہمارے دوسرے صوفیہ برادری سے ہمارا جو گزارش جو با فاخر کو منشیت سمجھتے ہیں یا آسکر کل کو منشیت سمجھتے ہیں ہاں جی تو ان سے جو ہے ہمارا جو ہے یہی ایک شکوا ہے کہ شکوہ ہے بھائی دیکھو نرواشی مثلاق جو ہے ہاں جی نرواشی مثلق ہم سب ایک نرواش ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی نماز فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں ہم اپنی تہارت وضو کو سب کے روشنی میں کرتے ہیں اپنے حج فقے کی روشنی میں کرتے ہیں روزہ فقے کی روشنی میں رکھتے ہیں تو یہ سب فقہ تجارت کاروبار ہر چیز وراثت سب فقے کی روشنی میں آتے ہیں ہاں جی اس میں ایک چیز کو حرام قرار دیں اس ہم حرام سمجھتے ہیں جائز کرا دیں جائز سمجھتے ہیں لیکن جب ارتقاف کے بعد میں آتا ہے تو یہ واضح اور سریح احکامات کے ہوتے ہوئے ان کو بالکل پس سے پش ڈال دیتے ہیں پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں اور جس کو خود نے اچھا سمجھے اس کو اچھا اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں ہماری یہی شگوہ ہے کہ وہ لوگ اگر خود کے منشت ہونے کو ثابت کرے ہمارے علماء کے سامنے جس طرح کیسے بھی ثابت کرنے کرو جس طرح کیسے بھی ہمیں مطمئن کرانے کراؤ ہاں جی خواب و کرامت دکھاؤ خواب علمی دلیل سے مطمئن کراؤ ہمارے باپ کے سامنے باپی کے ساتھ جو علما ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ورنہ ظاہر حال کے لحاظ سے ان کی کردار رفتار گفتار علمی طور ترقوں سے ہمیں تو یقین ہے ہاں جی کہ ان میں سے نہ بافیر مرشد تھے نہ ابھی معاشرہ مرشد, مرشد ہے ان میں کوئی بھی مرشد نہیں ہے ہاں جی ہاں جی عبادت گزار بندہ ہو سکتا ہے الگ الگ مرشید ایک بہت بڑا مقام ہے ہاں جی ایک بندہ کا مرشد پہ اور چونکہ آلریڈی جو ہے ہمارے شاہ سید نے جو اشرط رکھا مرشد کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے استادوں کا سلسلہ پہنچنا واجب ہے یہ جب وہ اور اس مرشد سے اس کو اجازت ہو تو ہو جو ہے کا کوئی مرشت نہیں ہے ایسا بار کسی بعض فوج میں رہے پینشن کریں بعض فوج میں ایسی کوئی مرشد والا تربیت نہیں ہوتے دنیا کو پتہ ہے آپ کے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے اس وجہ سے ہم مجبور ہیں یہ جی مخالفت ہمارا علمی ہے اس مسئلہ کے بنیادی اصولوں کی حفاظت کے لیے ہیں بھئی اگر آپ ان اصولوں کے مطابق چلیں تو خوش ہمنج ویلکم اور ان اصولوں کو خلاف ورزی کریں گے تو ہماری مخالفت رہے گا کیونکہ ہم شاہ شاست کے عمرکار ہیں اگر آپ بنرواشی ہیں تو آپ کو خود کو ان اصولوں کے مطابق ثابت کرنا ہوگا کریں گے تو کسی کو اعتراض نہیں کریں گے نہیں ہوگا نہیں کریں گے تو اعتراض ہوگا زینگرامین چونکہ یہ بارہ شاہ سید کا بہت ساحت ہے ہاں یہ جو ہے آپ نے فرمایا جو شہر جاد اکبر کریں گے امرجاد فلاح جو جا اللہ فی حضرت و حضرت یعنی موجودگی موجود تو زندہ ہو سامنے ہو اس سے اجازت لیا ہوا ہو ایک مرشد سر سرپرستی میں اور با فقیر یہ کام کریں اس کو مرشد ہونا ضروری ہے مرشد کے مقام پر پہنچا ہوا تاکہ مردین کو پھر وہ اجازت بھی دے دیں ہاں جی اور اس مرشد کا خود مرشید اور اس کا سلسلہ ہونا بھی ضروری ہے پیامبر سے نے صاف کرا اس سے نے شراج میں پڑھ لیا جو باجود اس لحاظ خما جو شاید منشید نہیں ہوگا اور مرشد کے بغیر آپ یہ عمل کریں گے وہ منی تقبالمجاہد ساتھ مجاہدے کا جہاد اکبر کے مرتقب یعنی وہ کرنے لگ جائیں ملا مرشد مرشید کے بغیر حقا تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا واغوا اور ہلاک ہو گیا تو یہ ورنی شاست کی کتاب میں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں اگر آپ اپنی مرشید کے درجہ ہونا ثابت کریں ہمارا علماء کے سامنے آج کل تو علماء شامدان کے علماء بھی ان کے معیشت ہونے کی سب مخالف ہیں ان کو مرشید نہیں سمجھتے مجھے پتہ ہے میرے ان سے ان کے عامہ ساتیت سے میرے گفتگو ہوتا رہا ہے ہاں جی تو وہ لوگ بھی جو ہے نہ با فخر کو معیشت سمجھتے ہیں نہ باروستان کو معیشت سمجھتے ہیں وجہ اس وجہ سے ان کو ان سے ذاتی کوئی جگڑ نہیں ہے فکل آوت نے جو معیشت کے لیے جو شرائط بیان کیا وہ نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ ان میں نہ پائے جانے کی وجہ سے اور نہ خود ان کو ہمیں ثابت کر سکتے ہیں نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ تمام علماء مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے جوڑا بہت دینی دین کا علم ہے وہ مہلفت کریں اگر وہ ثابت کریں ویلکم آنکھوں پر ہمیں کسی سے کوئی ذاتی جھگڑنی ہے ذہنی گرمیں آگے فرماتے ہیں الازغر اور جہاد اکبر دشمن کے ساتھ لڑنے والے جہاتیں میدانی جنگیں وہ تو فرض القفائی فرض ان کے ہے یہ ہر شخص فرد فرض فردنی ہے فرض کے ہے لہذا فرض کے بھائی کیا مطلب ہے یعنی کچھ لوگ انجام دے دیں باقی لوگوں سے یہ واجب ہے، ٹل جاتی ہے سب پر ہاں طور پر حکم تو سب کے لئے لے لیں کچھ لوگ انجام دے دیں تو باقی سب گناہ گار نہیں ہوگا جیسے نماز جنازہ پڑھنے فرض کے کچھ لوگوں نے ایک میت کے نماز جنازہ پڑھ لیا باقی لوگوں سے یہ وجوب ٹل جاتی ہے اسی طرح تو آپ فرماتے ہیں فرض کے بھائی ہے یعنی اذا غلط جب مشہور ہو جائے دشمن کے ساتھ جہاد میں طائفت بھی ایک غرو دشمن کے ساتھ جہاد آس میں مصروف ہو جائے اور دشمن سے جہاں پہ بسر پہ کار رہے محاذ پہ تو استعمال باقی تو باقی لوگ بے نیاس ہو جائیں گے انیل جہاد جہاد سے پاکستان کے فوج لاتے ہیں ہر جگہ ہاں جی جہاز بھی پہ خطرات ہو تو باقی لوگ جو ہے وہ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں باقی سب پر پھر پہ عملا نہیں ہوتی ہے کچھ نے لڑا اب ان کو تعاون کی ضرورت پڑے تو سب کو کرنا لازمی ہے ان کو مالی تعاون کی ضرورت ہے افرادی طاقت اور جشمن سے کفار سے جنگ ہو تو مدد کرنے سب پہ واجب ہے لیکن اگر وہ ضرورت محسوس نہ کریں تو پھر کچھ لوگ کافی ہو تو وہی کچھ لوگ لڑیں گے باقی لوگوں کو پھر جامع جانے کی ضرورت نہیں اب باقی فرماتے ہیں کن لوگوں سے جنگ کرنے ہیں؟ فرماتے امن ام الجین بال و یہ جو جہاد جن سے جہاد اصغر کرنے واجب ہے جن سے جان لڑنے واجب ہے فام یہ لو عبادت الاسنام آباد یعنی عبادت کرنے والا اسنام بتوں کی تو عبدالعلام بوتوں کی بجاری کرنے والا من المشرکین مشرکین میں سے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے تقریبوں کو شریک کرتے ہیں تو ان میں سے بت پرست لوگ ابت بت پرست لوگ مشرکین میں سے ان سے جنگ کرنے واجب ہے ولمجوس مجوس آتش پرست چل پانچ آتش پرستوں سے جنگ کرنے کیونکہ وہ بھی کافی رہے اور یہود جو ہیں یہود وہ لوگ ہیں جو صرف حضم عیسیٰ کے تورات اور ان سے پہلے کے انبیاء کو مانتے ہیں اور حضط کے حضرت اسحاف پر جو کتاب آسمانی کتاب نازل ہوا انجیل اور قرآن پاک دونوں کو نہیں مانتے رسول اللہ خلیٰ کو نہیں مانتے حضا کی حالت کو نہیں مانتے تو صرف حتم کو مانتے ہیں اور اس سے پہلے کے انبیاء کو مانتے ہیں یہ لوگ یہود ہیں ورنہ سارا حضا کے پیروکار ہیں یہ لوگ ان ایسا تک کو مانتے ہیں اس پہلے کے آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے ہیں. آخر نویات محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ لوگ بھی کفار میں شامل ہیں لہذا جو ہے و المجود ستارہ پرس آتش پرس لوک و یہود یہودی لو ونسلہ عیسائی کرسچن و صابین اور ستارہ پرس لوگ یہ سب مل کافری کافروں میں سے کیونکہ کافروں سے بلتے ہیں جو رسول اللہ کی رسالت کو نہ مانے قرآن کو نہ مانے ان کو اگرہ کافر بولتے ہیں لیکن کافروں میں سے یہ چار گروہ اس کے علاوہ جو ہے والبغات اور باغی لوگ باغی کے نظم سے مسلمانوں میں سے باغی لوگ باغی وہ لوگ ہیں جو وعد اسلامی حکومت کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑے خلف اسلام کے خلاف خلف رسول کے خلاف جنگ لڑے ان کو باغی کہا جاتا ہے جیسے علیہ السّلام کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ لڑا جیسے آمیر معاویہ کے جو فوج ہے انہوں نے الحض علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑا خوارش ہے انہوں نے حضرت کے ساتھ لڑا جمل والوں نے جنگ لڑا تو اسلام کے نقطۂ نگاہ سے جو ہے ایسے لوگوں کو ہے تو مسلمان نکل منگوئے جب وہ وقت کے مسلمہ اسلامی حاکم اور اور خلیفہ کے خلاف جنگ لڑے وقت کے امام کے خلاف جنگ لڑے جس کی حکومت بھی سب کچھ ہے تو اس کو باغی کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ لانا اور ان کو جو ہے ان کو راستے میں لانا پھر امام کے ساتھ ہن ساتھ ان کو جبرن بھی ان کو امام کے ساتھ ہی کرانا امام کے ساتھ اسلم مسلمانوں کی جماعت میں داخل کرانا اگر نہیں مانیں تو ان کو ہاں جی یا قتل یا جیل میں ڈال دینا یہ جو ہے اس طرح کی جنگ باقی ان کے ساتھ جائز ہے جائز امنا عبادۃۃۃۃۃۃ اللہ السلام بار بت پرست لوگ ہاں جی فوج دعوت ان کے بارے میں پہلے حکم ان کو دعوت دے دیں اسلام کی طرف اول پہلے پہلے ان کو جو ہے بغدا اور اسلام کے امام کی طرف سے اور یا امام کے نائب کی طرف سے ان کو دعوت دے دیں اسلام کی طرف ہاں جی فی اگر وہ لوگ باعث آ میں نے شریک شرک سے ہی شریک شرک چھوڑ دیں اور کلمہ پڑھیں اسلام تل و آ جائیں تو پرس ہو جائیں حاصل المرام تو ہمارا وہاں ستحال ہو گیا حاصل ہو گیا اب ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے ہاں جی وہ ہمارا بھائی ہو گیا مسلمان بھائی ہو گیا وین الم یہ اگر یہ لوگ باس نہ آ اپنے شرک پر ڈٹے رہے تو وہ جب وہ قتلم تو واجب ان کو قتل کرنا واقع تعلوم ان کے ساتھ جنگ کرنا ان سطاطم اگر تو مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو تو پھر جنگ این کریں کہ بھیا میرے پاس تم اچھا یوب دال یہ کہ کی شروع کیا جائے کہ جنگ کو بال اشد ضرران ان کو فار ان مشکین کے ساتھ جو زیادہ نقصان دے اشد زیادہ شدید ضرر زیادہ نقصان دے لالمشن مسلمانوں کو یعنی ان مشکین میں جو مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے زیادہ خطرہ ہے ان کی طرف سے ان سے ان مشکل میں سے پہلے جنگ کریں اول و کہانوں اگر اگرچہ وہ لوگ مسافت کے لہر سے دورتا رہیں لیکن خطرہ ان کی طرف سے زیادہ ہے تو پہلے ان سے جان لڑیں وہ لمتا اور مسلمانوں کے پاس استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے جان لانے کا تو جاز المداحنتوں تو جیسے ان کے ساتھ صلہ کرن مداح الصلہ کرن اللہ طب کے اس اصول پر اللہ طبق کے لقم دین کو دین اس اصول کے مطابق کہ لقم دین کو تمہارے لے تمہارے دن و دن میرے لے میرے دین اس طرح تم اپنی جگہ پر جنگ نہیں لڑیں گے بڑھ کے کوش عشہ کے لئے جیسے پامبر نے مشکل وقعہ کے ساتھ دس سال کا جو ہے معاہدہ کیا تھا جانی کرنے کا اس طرح کا مادہ کریں حتیٰ تصویر ہو یہاں تک کہ تم لوگ ان کے ساتھ جنگ کرنے کی استطاعت پیدا کرے قوت پیدا کرے خدا پیدا کر لیں فیض القاتل المشقین پھر قاتل کرو کافروں کو کافر سب کے سب کو تمام مشقین کو قاتل کرو والوں محلتوں کو اور ان کو محلت دینا جائز نہیں ہے ہاں جی ولاۃ تکن محلۃم المام <سؤال> امام کے لیے اللہ ایام ان معاونت معین اور مخصوص ایام میں کچھ مخصوص مدت کے لیے یہ مسلات اِسلام جس میں مسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے مسئلات و فائدہ ہو تو اتنی مدت ان کو محلت دے دے ہمیشہ کے لیے محلت میں شکین کو نہیں دے سکتے ہیں خوش وواد کے لیے ان کو دے سکتے ہیں جہاں عثمان کو اپنی قوت پیدا کریں اپنی طاقت کو باغان خود کو مضبوط کریں اور اس کے بعد جب جنگ جب طاقتور تاق ہو جائیں جسمان سے لڑنے کی پوزیشن میں آ جائیں پھر ہم ان کے ساتھ جاں لڑیں تو آج کے دس یہاں پر اتفاق ان شاء اللہ باقاعدہ سے ہم آگے بڑھیں گے آلو کی دعاؤں کا محتاش ہے